اور اللہ نے تم نے ایک دوسرے پر رسک میں بڑھائی دی تو جناو بڑھائی دی ہے وہ اپنا رسک اپنی باندی غلاموں کو نہ پھیر دیں گے کہ وہ سب اس میں برابر ہو جائیں تو کیا اللہ کی نمت سے مکرتی ہے